یہ کہاں سے میرے یہ پہلا سفا دیکھ لیجئے اس میں تھا نیمت اللہ تم دیکھ رہے ہو یہ امت کے میساخ کا بیان تھا حضرت کی امت ہے میساخ کا بیان تھا ٹھیک ہے نا اب آگے بنی اسرائیل کے میساک کا بیان ہے تو رابطہ گیا نا بالاک خز اللہ میساکا کنی اسرائی اچھا جی میرے عظیم میساک کو لیا گیا لیکن میساک تو نے توڑ دیا اس لیے ہم عنوان دے رہے ہیں نقذ احد کا پہلا نمونہ نے توڑا تھا نقض احد کا پہلا نمونہ یہ یہود نے توڑا آگے نشارہ نے توڑا اور اربا تحقیق لیا اللہ نے پختہ احد بنی اسرائیل سے پختہ احد لیا وہ آگے عہد آ رہا ہے اور اس احد کی پابندی اور تعمیل حکم کے لیے بارہ سردار مقرر کیے بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے بارہ ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا کہ تم نے ان کو کہو کہ پابندی کریں شہاد کی پابندی عہد کے لیے کنٹرول کے لیے کتنی سردار مقرر ہوئے بارہ ہر قبیلے کا ایک سردار پابندی کریں احد کی اور مقرر کیے ہم نے ان سے بارہ سردار نقیب کا من سردار کرو نازم کرو چیئرمین کرو وکال اللہ اللہ نے کروں گا میں تمہارے ساتھ ہوں لائن اکمت نیچے لکھ لو می ساخ پانچ امور پر مشتمل ہے یہ می ساخ پانچ امور پر مشتمل ہے اکم تمسلاد نمبر ایک البتہ اگر قائم کیا تم نے نماز کو ہے تم زکات نمبر دو دیتے رہے تم زکوٰۃ کو وہ من تمہیں رسولی اور ایمان لاتے رہے تم میرے رسولوں کے ساتھ نمبر تین یعنی جتنے رسول آتے رہے نا سب کے ایمان لاتے رہو اب یہ میساج میں داخل تھا نہیں تو یہودی صلام کے ایمان لائے میرے حضرت پہ ایمان لائے نہیں لائے اور ایمان لاتے رہے تم میرے رسولوں کے تھا نمبر تین واضح تم ان کی مدد کرتے رہے نمبر کتنی اکرس اللہ نمبر پانچ قرض دیتے رہے تم اللہ پر اچھا لو کفرنگرا فائے احد تم نے میرے سہد کو پورا کیا تو اس کا ثمرا یہ ہوگا ثمرہ کابتہ ضرور مٹاؤں گا میں تم سے تمہارے گنا کو یہ دفع مذرت ہے اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو جنات کے اندر یہ جل منفیات ہے گناہوں کا مٹانے کا ہے بھائی داخ مضرت اور بحث میں داخل کرنے کا ہے جال بے منفیاد منفی تجری منتا فرا باد یہ نقز آحاد پہ ہے, نقز آحاد پہ یہ ہے کہ خیال کرنا کہیں میرے احاط کو توڑ نہ دینا نق ز حد پر زجر پر نے کفر کیا بعد اس کے تم میں سے گمراہ ہو جائے گا سیدھے راستے سے پاپے ماں نک ز وہ تو ناک زیاد پہ زاجر تھی اب نق ز کا انجام ہے توڑ دیا انہوں نے پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ بھی ہے یہ پرانے پاپی ہیں انجام نک زیاد بس بس اب اب توڑنے ان کے آہد اپنے لانا ہوں لانت کی ہم نے ان پہ نقز حد کا انجام کیا ہے جی لانت ہے اب آگے لانت کا حس وہ جالنا کلو بہم کا لانت کا حس نقز حد کا انجام ہے لانت اور لانت کا اصر زیادہ کساوت کلوی لانت کا عصر کیا بنا ہاں اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اصل لانت. کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت یو حرف ہی کساوت قلبی کے آثار نقض احاد کا انجان کیا جی لانت اور لانت کا عصر کیا ہے جی کساوت قلبی کساوت قلبی کے آثار لکھو جب دل ان کے سخت ہو گئے تو ان کے کرتوت کیا تھے کیا کام کرتے تھے کساوت قلبی کے آثار یو ہر فون نمبر ایک تبدیل کرتے ہیں باتوں کو ان کی جگہوں سے کئی دفعہ پڑھ رہے ہو تعریف لفظی بھی کرتے ہیں تحریف مانوی بھی, بھی کرتے ہیں تورات کی نسو حضم اماز رو <قِرُوبے> یہ نمبر کتنی جی دو اور بلا دیا انہوں نے بڑا حصہ ان آکام کا کہ نصیحت کیے جیسا کہ بہت سے, سے آکام کو بلا دیا چھوڑ دیا ولا تذال و تلا ختم یہ نمبر کتنی ہے جی تین اور ہمیشہ مطلع ہوتا رہے گا تو اوپر خیا نت سے بھی ہیں خیانت کے نیچے لکھو خیانت علمی بھی کرتے ہیں خیانت مالی بھی کرتے ہیں خیانت علمی علم کو چھپا دیو یا مسائل بدل دو حضور کی بشارتوں کو چھپایا یا نہیں چھپایا یہ خیانت علمی کی خیانت مالی تو عام ہے اللہ کلیلم مگر تھوڑے ان میں سے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام حضرت فاف انہم بس بسفا یہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا جہاد کا اس لیے پھر معاف کر دوں ان سے در گزر کر بے شک اللہ محبت رکھتے انیک و کالوں کے ساتھ نق جہاد کا دوسرا نمونہ پہلا نق جہاد کن سے تھا یا اب نق ز کن سے آئے نصارا سے نق زحاد کا دوسرا نمونہ اور ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارہ ہیں لیا ہم نے پختہ دون سے انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ ان حکام کا کہ نصیحت کیے گئے صاف اس کے پاغرائنا بینہم الداوا نقض عہد کا انجام دنیاوی نقز عہد کا انجام دنیاوی بس ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی دشمنی کے نیچے لکھو اختلاف دینی ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی یا اختلاف دینی اور وہ قیامت تک اور قریب خبر دے گا ان کو اللہ تعالی ساتھ اس چیز کے کہیں کرتے آپ ایک سوال کریں گے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نصارا جو ہیں متحد ہیں نصارا کیا ہیں انگریز متحد ہیں ہمارے خلاف متحد ہیں سب مل جل کے لڑتے ہیں تو میں نے اس کا جواب یہ دے دیا ہے کہ اغرائی بین اداوت اداوت سے مراح اختلاؤ دین نسارا کے بہت فرقے ہیں کوئی کہتے عیصا علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے کوئی کہتے ہیں خود خدا ہے کوئی کہتے عصا علیہ السلہ کا ہے تو اختلاف دینی ان کا اتنی بڑھا آپس کے اندر کہ ان کی انجیلیں بھی مختلف ہو گئی کوئی انجیل یوہنا ہے کوئی جھیل متا ہے انجیلیں بھی کافی ہو گئی چار پانچ انجیلیں ہیں بلکہ بعض حضرات اس سے بھی بڑھ کے ہیں قرآن ہے چار پانچ کے سدمی تھا عیسائی وہ معمول اور رشید کے یہاں آتا تھا معمول اور اسے کہتا تھا کہ مسلمان ہو یا بڑا ذہین آدمی تھا بڑا قابل تھا نہیں مسلمان ہوتا تھا ایک دفعہ آیا تو کہنے جا میں مسلمان ہو چکا مامون نے مجھ کیوں مسلمان ہوا کہنے کہ میں خطاط ہوں کچھ خطا دی میں نے کہا ان جہان لوں سب کا میں نے انجیلیں لکھی اور انجیلوں کو تحریف کر کے لکھا تبدیل کر کے ایک انجیل کسی طرح ایک انجیل اسی طرح بالکل تحریفیں تھیں دی. بھیج دیا عیسائیوں کے پاس انہوں نے قبول تھا کیا مہنگا حالانکہ بہت تحریف تھی میں نے پھر میں نے قرآن پا اندر تحریف تھی آگے پیچھے بہت دیر پال جا ہی بھیجتا وہ قرآن میرے پاس واپس آ جاتا تو کہ تو نے تبدیلی کی ہے تو میں سمجھ گیا کہ دین بارہ یہی اسلام ہے جو قیامت تک رہنا ہے آپ دیکھو قرآن کی میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں کتنے حفاظ اور علماء موجود ہیں جو واپس کر دیتے ہیں وہ تبدیلی کو قبول ہی نہیں کرتے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے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 ایک دوسرے کو برتا نہیں کرتے ان کی آپ میں اب بھی لڑائی ہیں لیکن القوف ملت الواح میرے آقا کی یہ بھی پیشین ہوئی تھی کہ قیامت مت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ جیسے دسترخوان پہ لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا یہ کافر بھی ایک دوسرے کو بلائیں تھے تمہیں کھانے کے لیے سمجھے مسلمان کوئی ہی راج ہیں تو عداوت سے جب میں نے اختلاف دینی بیان کیا تو آپ کیا حل ہو گئے نہیں باقی آن؟, ان کی آپس میں ہوا کنارے پلیکلوجی حصہ اول کا مضمون ثانی یہ سورت میدا کے دو حصے تھے پہلے حصے کے اندر کیا تھے جی نفی شرک پیلی ٹھیک گئے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 بے شک آ گیا تمہارے پا رسول ہمارا جو بہ نلا قوم رسول لکھو ہمارا رسول آ گیا ہے جو بہ کے نیچے کیا ہے اوساف رسول اوپر نمبر ایک دیکھو بیان کرتا ہے واسطے تمہارے بہت سے وہ آ جن کو تم چھپاتے تھے کتاب سے تورات کے حکام چھپاتے انجیل کے حکام چھپاتے وہ بیان کرتا ہے یعنی اصولی چیزوں کو حضرت بیان کرتے ہیں توحید میں جو خلٹ ڈالا تم نے رسالت میں قیامت میں اصولی چیزیں باقی رہا فرو تو ہر شریعت کے کیا ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں نا ان سے درگزر فرماتے ہیں واقف انکشیر اور درگزر فرماتے ہیں بہت سی چیزوں سے جو غیر ضروری ہیں نمبر دو درگزر فرماتے ہیں بہت سی چیزوں سے جو کہ کیا ہے غیر ضروری ہے جا کو من اللہ نور و کتاب مبین تاکہ آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین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 ساری کائنات میں نوری نور توحید غا ایمان کا حضرت ظلمات سے نور کی طرح بلائے نور ہدایت ہیں سمجھے تو ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں صفاتی طور پہ اور بشر بھی مانتے ہیں ذاتی طور پہ بریلویوں کے ساتھ ہمارا اختلاف نور میں نہیں بشریت میں ہے کس میں ہے وہ بشریت کی نفی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتوں کی طرح نور ہیں ذاتی طور پہ نور ہیں حالانکہ جو ذاتی طور پہ نور ہوتا ہے وہ نکاح کرتا ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے فرشتے کرتے ہیں نکاح اولاد ہوتی ہے وہ غلطی ہے تو دوسرا معنی کیا ہے نور سے لیا جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادی بہ اللہ من مستفی مستفیدین من نور اللہ نے نور بھی بھیجا کتاب مبین بھی بھیجی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں یہ یادی بیہی دیکھ رہے ہو اگر نور و کتاب مبین سے آئے ایک چیز مراد صحیح ضمیر بھی کیا ہے واحد ہے ٹھیک ٹھاک ہے ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ اور اگر دو مراد و نور علیحدہ کتاب مبین علیحدہ تو ہی زمیر کا جا دونوں بنیں گے کل واحد کی تعویل میں نہو کے اندر پڑا ہے کیا تعویل کی جاتی ہے کلو واحد ہدایت دیتے اللہ تعالی ساتھ ہر ایک کے اس کو جو تابع ہوتا ہے اس کی رضا ہے سوبل وسلام اللہ کس کی ہدایت دیتے ہیں سلامتی کی راستوں کی سلامتی کے راستے یہی ہیں عقائد اور امال صحیحہ یہ ہیں جی سلامتی کے راستے اللہ ہدایت ہی دیتے ہیں سلامتی کے راستوں کی کون سے راستے ہیں عقائد اور امال صحیحہ ہے اچاری وہ یقرے جو ہم منا اور نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے نور کی طرف اندھیروں کے نیچے کو کفر و معصیت کے اندھیرے اللہ کے حکم سے اور ہدایت ہی دیتے ہیں ان کو شراط مستقیم کی میرے عزیز اتنے تک تو تھا یہ تمہید کی اہل کتاب کو ترغیب اماں ٹھیک ہے نا یہ بطور تمہید کے اہل کتاب کو کیا تھی ترغیب لل ایمان اب وہی مسئلہ آ گیا مسئلہ کیا تھا نقفی شرک اعتقادی ولی کو اللہ قد کا فر اللہ نفی شرک اتقادی نفی شرک اتقادی بھی ہے اور نقص عہد کی تشریح بھی ہے کہ انہوں نے جو احد کو توڑا کیسے توڑا لام تاقی دیا قد کیا ہے تاقی کیا پختہ یقینی بات ہے کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم اللہ تعالی زمین پہ کس کی شکل کے اندر آیا مسیح ابن مریم کی شکل کے اندر آیا تو یہ لوگ کافر ہیں یا مومن ہیں اچھا اور یہ لل جو کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر کہ شیر پڑھتے ہیں یہ لوگ اہل بدا وہی جو مستویے عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفی ہو کر یہ ٹھیک ہے ہاں؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر کون اللہ کی داد اتر پڑا مدینے میں مصطفی ہو کر ایک ہی چیز نہیں عیسائیوں نے کہا وہ اللہ کس کی شکل میں آیا مسیح کی جگل میں آ کہتے ہیں ہوں تر پڑا مدینے میں مسوا ہوگا تو ہی ہے. کم اکم شرم کرنی چاہیے الفی عملے کو یہ دلیل اکلی ہے نسارا کے عقیدے کے ابتال پر دلیل عقلی ہے نسارا کا یہ عقیدہ کیا ہے باطل ہے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 ان کے عقیدے کے عیدکال کی اور ساتھ ساتھ جلال ربانی کا بھی ہے آپ فرما دیجیے بس کون اختیار ہوتا ہے اللہ کے مقابلے کسی چیز کا اگر ارادہ کرے اللہ یہ کہ فنا کر دیں یا مار دے مراد نہیں ہے کیا تو میں نے کہہ دیا ہے کہ زندہ مردہ سب کو اکٹھا کر کے فنا کر لیں علیہ السلام زندہ ہیں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 اللہ السماوات، والا چھ شان خدا بندی یہ ہے شان خدا خاص اللہ کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کی جو کچھ ان کے درمیان یاخلوں کو مارتا پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اشارہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا تو خالق اللہ یہ نہیں جو بن باپ کے جو پیدا کیا خدا کا بیٹا خدا بن گیا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے وکالت سارا شکوا جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم پیروں کی اولاد ہیں شاہزادگان ہیں ہم بخشے بخشا ہے کیا ہمارا باپ جو پیر تھا لہٰذا ہم کیا ہیں بخشے بخشے ہیں کوئی عمل کرے یا نہ کرے عمل کرے یہ بخشے بخشے ہیں اسی طرح یہود و نصارا کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں لہذا ہم کیا ہیں خود خدا کے بیٹے ہیں کیا خدا کو ہم سے بڑا پیار ہے ہم بھی بخشے بخشے ہیں اور کہا یہود و نصارہ نے ہم بیٹے ہیں کس کے اللہ اللہ کے بیٹوں سے مراد یہی لیتے تھے کہ خدا کے پیارے لتبندار اور اس کے محبوب ہیں کل جواب شکوا پرورزگار نے فرمایا میں تو تمہیں عذاب دوں گا کیا دوں گا عذاب دوں گا تمہیں تو نے بیٹوں کو کوئی عذاب دیتا ہے کوئی نہیں عذاب دیتا سمجھے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 آپ فرما دیجئے پس کیوں عذاب دے گا اللہ تم کو بس معمولی تمہارے ہو بشار کے نیچے کیا لکھو معمولی آدمی یہ مانا کرو گے تو جواب ملے گا نا خدا کے بیٹے کیا ہو تم انسانوں میں سے بھی کیا ہو معمولی آدمی تمہاری کوئی شان نہیں ہے بھائی نکرا ہے نا نکرا تنقیر کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے اور تنقیر کبھی تحقیر کے لیے تم معمولی آدمی ہو اس کے مخلوق سے بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ کے اختیار میں حل اللہ یا اہل کتاب پہلے بھی تھا یا نہیں یا کتاب کا جاپ نسولنا یا لکھنؤ پر یاد ہے سابق پہلے کا ادا کیا گیا یاد ہے سابق برائے تاکید و اتمام حجت یادہ ہے اتمام حجت کے لیے پہلے اتمام حجت نہیں تھی یادا سابق برائے تاکید و اتمام حجت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 آ, ایک دلیل کام ہوگی کہ ہم نے رسول بھیجا اب تمہارا کوئی ذرا اور حضرت جو تشریف لائے نا, حضرت علیہ السلام سے لے کے حضرت کے زمانے تک اس کو زمان فطرت کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آ, تقریباً چھ سو سال کے قریب مدت گزری کوئی رسول نہیں آیا پہلے تو لگاتار آتے تھے رسول بنی سر آئے دیکھو یہ. اے اہلِ کتاب بے شک آ چکا تمہارے پا رسول ہمارا لکم. رسول بیان کرتا ہے واسطے تمہارے آساف او رسول اوپر نمبر ایک لکھو. اللہ فطرت مینر رسولیاں غور کرو یہ یوبئی کے متعلق نہیں ہے یہ جار مجرور یوبینوں کے متعلق نہیں ہے کس کے متعلق ہے آپ بتاؤ جا کے متعلق ہے حضور کس زمانے کے اندر ہے زمانہ فترت کے اندر عیسی علیہ السلام سے آپ کے زمانے تک میں نے عرض کیا نا تقریباً چھ سو سال گزے آیا ہے رسولوں کے انکتا کے بعد یہ معنی لکھ لو فطرت کا معنی ان ہمارا رسول آیا رسولوں کے ان کے بعد عیسی اسلام کے بعد انکتاب ہو گیا فطرک بنی انکتاب انت کو ما جانا ممبشی حکمت مجیت حکمت مجیت کیوں آیا تاکہ کی اتما میں ہو جاتا آ جائے تمہارا ازور باقی نہ رہے ان تقولو کے نیچے کا لکھا ہے حکمت اور انتکول و سر ہے لے اللہ کا بولو کہ کئی دفعہ پڑھا ہے تاکہ نہ کہو تم قیامت کے دن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 www.shahiday